موت کی حقیقت ایک آرا بیمار ہو گیا لوگوں نے کہا کہ تو مرنے والا ہے اس نے کہا جب میں مر جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس اس نے کہا پھر مجھے کیا پریشانی ہو کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں جس کے علاوہ کسی سے خیر کی توقع نہیں یعنی صرف اسی ذات سے خیر کی توقع ہے